سامعین کرام پچھلے نشست میں ہم نے پڑھی تھی صورت الطارق اور اب ہم آغاز کرتے ہیں صورت العلیٰ کا تو سورت العلیٰ ایک مکی صورت ہے اس کے آیات ہیں انیس اور رکوع ہیں ایک تو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے سبح اسم آپ اپنے سب سے بلند رب کے نام کی تصبیح کریں اللذی خلق فسوا جس نے پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھاک بنایا والذی قدر اور جس نے اندازہ کیا پھر ہدایت دی وَالَّذِينَ اَخْرَجَ الْمَرْعَى اور جس نے زمین سے چارہ نکالا فَاجَعَلَهُ غُثَاءً اَحْوَى پھر اسے خشک سیاہ کُڑا کرکٹ بنا دیا ہم <تَنسَى> جلد آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہ بھولیں گے إِلَّا مَا شَاء اللَّهِ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا <يَخْفَى> مگر جو اللہ چاہے بے شک وہ ظاہر کو جانتا ہے اور مخفی کو بھی ونو یس سیروں اور ہم آپ کو آسان راستے کی توفیق دیں گے وَذَكِّرْ اِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَ پھر آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت نفع دیں سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَ جو ڈرتا ہے وہ ضرور نصیحت قبول کرے گا وَيَتَجَنَّبُهَ الْأَشْقَاء اور انتہائی بدبخت ہی اس سے دور رہے گا يصل النار الكبرى جو بہت بڑی آگ میں جائے گا تم یمن چوفی ہے پھر اس میں نہ وہ مرے گا اور نہ جئے گا تزک یقیناً فلاح پائے گا جو پاک ہوا رَبِّهِ فصل اور اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی بل تو فیرون دنیا بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو خیروں بے قو حالانکہ آخرت بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے بے شک یہ بات پہلے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی شو ابراہیم و موس یعنی ابراہیم اور موسا کے صحیفوں میں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورت اور سر غاشیہ یہ دین عیدین اور جمعہ کی نماز میں پڑھا کرتے تھے اسی طرح وطر کی پہلی رکت میں صورت اعلیٰ دوسری میں سرہ کافرون اور تیسری میں سر اخلاص پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جن صورتوں کے پڑھنے کی تلقین کی تھی ان میں ایک یہ بھی تھی بوالِ سنن النسائی حدیث نمبر نو سو پچاسی پھر یعنی ایسی چیزوں سے اللہ کی پاکیزگی جو اس کے لائق نہیں ہیں حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سب رب العلیٰ پڑھتے تو اس کے جواب میں پھر کہتے صبح ربی العلیٰ بوالے مسند احمد پہلی جلد صفحہ نمبر دو سو بتیس و سنن ابی داود حدیث نمبر آٹھ سو وقال الالبانی صحیح جواب کون دے صرف پڑھنے والا یا سننے والا بھی بظاہر تو یہ حکم صرف پڑھنے والے کے لیے ہی معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس میں سامے کا ذکر نہیں ہے اس لیے راجح قول یہی ہے پھر دیکھیے سورہ انفطار کا حاشیہ نمبر چھ پھر یعنی نیکی اور بدی کی اسی طرح ضروریات زندگی کی یہ ہدایت حیوانات کو بھی عطا فرمائی قد درہ کا مفہوم ہے اشیاء کی جنسوں ان کے انواع و صفات اور خصوصیات کا اندازہ فرما کر انسان کی بھی ان کی طرف رہنمائی فرما دے تاکہ انسان ان سے استفادہ کر سکے پھر جسے جانور چرتے ہیں پھر گھاس خشک ہو جائے تو اسے غفیون کہتے ہیں احوا سیاہ کر دیا یعنی تازہ اور شاداب گھاس کو ہم سکھا کر سیاہ کوڑا بھی کر دیتے ہیں پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آتے تو آپ اسے جلدی جلدی پڑھتے تاکہ بھول نہ جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح جلدی نہ کریں نازل شدہ وہی ہم آپ کو پڑھوائیں گے پھر آپ کی زبان پر جاری کر دیں گے بس آپ اسے بھولیں گے نہیں مگر جسے اللہ چاہے گا لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا اس لیے آپ کو سب کچھ یاد ہی رہا بعض نے کہا کہ اس کا مفہوم ہے کہ جن کو اللہ منسوخ کرنا چاہے گا وہ آپ کو بھلوا دے گا بہوالے تفسیر فتح القدیر پھر یہ عام ہے جہر قرآن کا وہ حصہ بھی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر لیں اور جو آپ کے سینے سے مہو کر دیا جائے وہ مخفی ہے اس طرح جہر اونچی آواز سے پڑھے خفی پست آواز سے پڑھے خفی چھپ کر عمل کرے اور جہر ظاہری عمل ان سب کو اللہ جانتا ہے پھر یہ بھی عام ہے مثلا ہم آپ پر وہی آسان کر دیں گے تاکہ اس کو یاد کرنا اس پر اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے ہم آپس کی اس طریقے کی طرف رہنمائی کریں گے جو آسان ہوگا ہم جنت والا عمل آپ کے لیے آسان کر دیں گے ہم آپ کے لیے ایسے افعال و اقوال آسان کر دیں گے جن میں خیر ہو اور ہم آپ کے لیے ایسی شریعت مقرر کریں گے جو سہل مستقیم اور معتدل ہوگی جس میں کوئی کجی اسر اور تنگی نہیں ہوگی پھر یعنی واضح و نصیحت وہاں کریں جہاں محسوس ہو کہ فائدہ مند ہوگی یہ واضح و نصیحت اور تعلیم کے لیے ایک اصول اور ادب بیان فرما دیا بحالے تفسیر ابن کثیر امام شوقانی کے نزدیک مفہوم یہ ہے کہ آپ نصیحت کرتے رہیں چاہے فائدہ دے یا نہ دے کیونکہ انظار و تبلیغ دونوں صورتوں میں آپ کے لیے ضروری تھی یعنی اولم تنفع یہاں محظوف ہے یا فائدہ نہ دے پھر یعنی آپ کی نصیحت سے وہ یقینا عبرت حاصل کریں گے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا ان میں خشیت الٰہی ان میں خشیت الہی اور اپنی اصلاح کا جذبہ مزید قوی ہو جائے گا پھر یعنی اس نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے کیونکہ ان کا کفر پر اصرار اور اللہ کی معاشیتوں میں نہماق جاری رہتا ہے پھر ان کے برعکس جو لوگ صرف اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے عارضی طور پر جہنم میں رہ گئے ہوں رہ گئے ہوں گے انہیں اللہ تعالیٰ ایک طرح کی موت دے دے گا حتیٰ کہ وہ آگ میں جل کر کوئلہ ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ انبیاء وغیرہ کی سفارش سے ان کو گروہوں کی شکل میں نکالے گا ان کو جنت کی نہر میں ڈالا جائے گا جنتی بھی ان پر پانی ڈالیں گے جس سے وہ اس طرح جی اٹھیں گے جیسے سیلاب کے کوڑے پر دانہ اگاتا ہے بحالے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک سو پچاسی پھر جنہوں نے اپنے نفس کو اخلاق رضیلا سے اور دلوں کو شرک و معاشیت کی آلودگیوں سے پاک کر لیا پھر کیونکہ دنیا اور اس کی ہر چیز فانی ہے جب کہ آخرت کی زندگی دائنی اور ابدی ہے اس لیے عقل فانی چیز کو باقی رہنے والے پر باقی رہنے والی پر ترجیح نہیں دیتا سامعین کرام یہاں تک تمام ہوتی ہے صورت العلیٰ اور اب اس کے بعد آغاز ہوتا ہے سورت الغاشیہ کا تو صورت الغاشیہ ایک مکی صورت ہے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 اس دن کئی چہرے ذلیل ہوں گے مل تن سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے ہوں گے دہکتی آگ میں داخل ہوں گے انہیں گرم کھولتے چشمے کا پانی پلایا جائے گا طعام من ان کا تام صرف خار دار جھاڑیاں ہوگا لسم جو موٹا کرے گا جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک مٹائے گا جی میں اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے راضیہ اپنی کوشش پر خوش ہوں گے فی جن عالیہ بہشت بری میں ہوں گے لا وہ اس میں کوئی لغو بات نہ سنیں گے فیہا ہے جاریہ اس میں ایک چشمہ جاری ہوگا فیہا سر اس میں اونچے تخت ہوں گے موضوع اور جام رکھے ہوں گے میری قوم اور کتاروں میں گاؤ تکیے لگے ہوں گے بےسوس اور عمدہ غالیچے بچھے ہوں گے خولی کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسا پیدا کیے گئے ہیں کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے پیدا کیے گئے ہیں كَيْفَ فروفیات اور آسمان کی طرف کے کیسے بلند کیا گیا ہے وہ كَيْفَ فینوس اور پہاڑوں کی طرف کے کیسے گاڑے گئے ہیں و عیل ابدی کئی اور زمین کی طرف کے کیسے بچھائی گئی ہے فکر اندکر <مُذَكِّر> چنانچہ آپ نصیحت کیجئے آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں مسع طر لست بے مسعتر لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرِ آبن پر کوئی فوج دار نهي إِلَّا مَا تَوَلَّا مگر جس نے مو موڑا اور کفر کیا فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرِ تو اسے اللہ بہت بڑا عذاب دے گا ان علین بے شک ہماری ہی طرف ان کی واپسی ہے ان پھر بے شک ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمے ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ کے ساتھ سورہ غاشیہ بھی پڑھتے تھے بحوال امام مالک پہلی جلد صفحہ نمبر 117 پھر حل استفام کے لیے ہے یا بیمانہ قد ہے الغاشیہ سے مراد قیامت ہے اس لیے کہ اس کی ہول ناکیاں تمام مخلوق کو ڈھانپ لیں گی پھر یعنی کافروں کے چہرے خوشیات کے معنی ہیں جھکے ہوئے پست اور ذلیل پھر ناصیبتن کے معنی ہیں تھک کر چور ہو جانے والے یعنی انہیں اتنا پرمشقت عذاب ہوگا کہ اس سے ان کا سخت برا حال ہوگا اس کا ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے یعنی بہت عمل کرتے رہے ہوں گے لیکن وہ عمل باطل مذہب کے مطابق یا بدعات پر مبنی ہوں گے اس لیے عبادات اور آمال شاق شاقہ کے باوجود اس لیے بدعات اس لیے عبادات اور اعمالِ شاقہ کے باوجود جہنم میں جائیں گے چنانچہ اسی مفہوم کی روح سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ملت الناصبہ سے نصارہ مراد لیے ہیں بہانے صحیح البخاری حدیث نمبر یا بعد حدیث چار ہزار نو سو اکتالیس پھر یہاں وہ سخت کھولتا ہوا پانی مراد ہے جس کی گرمی انتہا کو پہنچی ہوئی ہو بھوالے فتح القدیر پھر یہ ایک کانٹے دار درخت ہوتا ہے جسے خوش ہونے پر جانور بھی کھانا پسند نہیں کرتے بہرحال یہ بھی زقوم کی طرح ایک نہایت تلخ بد مزہ اور ناپاک ترین खाना होगा जो जुज व बदन बनेगा ना इससे भूख ही मिटेगी जो जुज बदन बनेगा ना इससे भूख ही मिटेगी फिर यह अहली जन्नत का तस्करा है जो जहन्नमियों के बरक्स नहायत आसूदा हाल और ہر قسم کی آسائشوں سے بہراور ہوں گے آئین بطور جنس کے ہے یعنی متعدد چشمے ہوں گے نمارق بیمانہ وسائد تکیے ہے زرابیو مسندیں قالین اور گدے ذرابیو مسندیں قالین اور گدے بستر مبثوثہ پھیلی ہوئی یعنی یہ مسندیں جگہ جگہ بچھی ہوں گی اہل جنت جہاں آرام کرنا چاہیں گے کر سکیں گے پھر اونٹ عرب میں عام تھے اور ان عربوں کی غالب سواری یہی تھی اسی لیے اللہ نے اسی کا ذکر کر کے فرمایا کہ اس کی خلقت پر غور کرو اللہ نے اسے کتنا بڑا وجود عطا کیا ہے اور کتنی قوت و طاقت اس کے اندر رکھی ہے اس کے باوجود وہ تمہارے لیے نرم اور تابے تم اس پر جتنا چاہو بوجھلا دو وہ انکار نہیں کرے گا تمہارا ماتحت ہو کر رہے گا علاوہ اس کا گوشت تمہارے کھانے کے اس کا دودھ تمہارے پینے کے اور ان کی اون گرمی حاصل کرنے کی کام. گرمی حاصل کرنے کے کام آتی ہے پھر یعنی آسمان کتنی بلندی پر ہے پانچ سو سال کی مسافت پر پھر بھی بغیر ستون کے وہ کھڑا ہے اس میں کوئی شگاف اور کجی بھی نہیں ہے نیز ہم نے اسے ستاروں سے مزین کیا ہوا ہے پھر یعنی کس طرح انہیں زمین پر میخوں کی طرح کس طرح انہیں زمین پر میخوں کی طرح گاڑ دیا گیا ہے تاکہ زمین حرکت نہ کرے نیز ان میں جو معدنیات اور دیگر منافع ہیں وہ اس کی وہ اس کے علاوہ ہیں پھر یعنی کس طرح اسے ہموار کر کے انسان کے رہنے کے قابل بنایا ہے وہ اس پر چلتا پھرتا کاروبار کرتا اور فرق بوس عمارتیں تعمیر کرتا ہے پھر یعنی آپ کا کام صرف تذکیر اور تبلیغ و دعوت ہے اس کے علاوہ یا اس سے بڑھ کر نہیں پھر کہ انہیں ایمان لانے پر مجبور کریں بعض کہتے ہیں کہ یہ ہجرت سے قبل کا حکم ہے جو آیت سیف سے منسوخ ہو گیا کیونکہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے صحیح البخاری حدیث نمبر پچیس و مسلم حدیث نمبر اکیس مطلب مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللّہ کا اقرار کر لیں جب وہ یہ اقرار کر لیں گے تو انہوں نے مجھ سے اپنے خونوں اور مالوں کو بچا لیا سوائے حق اسلام کے جو اگر ہمارے علم میں نہ آیا تو ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے پھر یعنی جہنم کا دائمی عذاب پھر مشہور ہے کہ اس کے جواب میں اللہ حیثبن حصیب یا سیرا پڑھا جائے لیکن اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے سامعین کرام یہاں تک سورت الغاشیہ اپنے انتہا تک پہنچتی ہے اور اب آغاز ہوتا ہے سورت الفجر کا تو سورت الفجر ایک مکی صورت ہے اس کے آیات ہیں تیس اور رکوع ہیں ایک تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے والفجر قسم ہے فجر کی وَلَيَالِ النَّعَشُرُ اور دس راتوں کی وَالشَّفْعِ وَالْوَتُرُ اور جفت اور تاک کی وَاللَّيْلِ اِذَا يَسُرُ اور رات کی جبکہ وہ چل مطبیت رہی ہو اور رات کی جبکہ وہ چل مطبیت رہی ہو ہیلف النی حجر یقیناً ان چیزوں میں صاحب عقل کے لیے معتبر قسم ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفصیر کی طرف اس سے مراد مطلق فجر ہے کسی خاص دن کی فجر نہیں پھر اس سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک ذوالحجہ کی ابتدائی دس راتے ہیں جن کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں عشرہ ذلحجہ میں کئی اللہ تعالیٰ کے ہاں میں کیے گئے عمل صالح سے کیے گئے عمل صالح سے دیگر دنوں کے عمل صالح زیادہ محبوب نہیں پھر ایک بار پڑھ لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں عشرہ ذالحجہ میں کیے گئے عمل صالح سے دیگر دنوں کے عمل صالح زیادہ محبوب نہیں حتیٰ کہ دیگر دنوں کا جہاد فیصبر اللہ بھی سوائے اس جہاد کے جس میں انسان مال جان دونوں لے جائے اور ان میں سے کوئی چیز واپس نہ لائے یعنی شہید ہو جائے بھوالے صحیح البخاری حدیث نمبر نو سو پھر اس سے مراد جفت اور تاک عدد ہیں یا وہ معدودات جو جفت اور تاک ہوتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ یہ دراصل مخلوق کی قسم ہے اس لیے مخلوقات یا مخلوق جفت مطلب جوڑا یا تاک فرد ہے اس لیے مخلوق جفت مطلب جوڑا یا تاک مطلب فرد ہے اس کے علاوہ نہیں بحوالے ایسر تفاصیر پھر یعنی جب آئے اور جب جائے کیونکہ سیر چلنا آتے یعنی جب آئے اور جب جائے کیونکہ سیر چلنا آتے جاتے دونوں صورتوں میں ہوتا ہے پھر ویلیکا سے مذکورہ با بشیا کی طرف اشارہ ہے یعنی کیا ان کی قسم اہل عقل و دانش کے واسطے کافی نہیں ہے ہجرن کے معنی ہوتے ہیں روکنا منع کرنا انسانی عقل بھی انسان کو غلط کاموں سے روکتی ہے اس لیے عقل کو بھی حجر یا حجر کہا جاتا ہے جس طرح اسی مفہوم کے اعتبار سے اسے نوحیتن بھی کہتے ہیں جواب قسم یا مقسم علیہ لطبیتنہ ہے کیونکہ مکی صورتوں میں عقیدے کی اصلاح پر زیادہ زور دیا گیا ہے بعض کے نزدیک جواب قسم آگے آنے والے الفاظ ان کی سعود ہیں اس کے بعد بطریق استشاد اللہ تعالیٰ بعض ان قوموں کا ذکر فرما رہا ہے جو تقزیب و آئنات کی بنا پر ہلاک کی گئی تھی ہلاک کی گئی تھیں مقصد اہل مکہ کو تب ہے کہ اگر تم ہمارے رسول کی تکذیب سے باز نہ آئے تو تمہارا بھی اسی طرح مواخذہ ہو سکتا ہے جیسے گزشتہ جیسے گزشتہ قوموں کا اللہ نے کیا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ففعل ربک کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کہ آپ کے رب نے آد کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا ذات مد آد ارم جو اونچے ستونوں والے تھے فل بی جن کی مانند یا جن کے مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کیے گئے یا نہیں کی گئی جن کے مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی وہ فہمود اور سمود کے ساتھ جو وادی میں چٹانے تراشتے تھے اور فرعون والے میخوں والے ساتھ وہ جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی ان میں بہت زیادہ فساد پھیلایا فسو مر ابو عذاب تب آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا ان بے شک آپ کا رب مجرموں کی گھات میں ہے ربر لیکن انسان جو ہے جب اس کا رب اسے آزمائے اور اسے عزت اور نعمت دے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت بخشی مگر جب وہ اسے آزمائے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا بل تریمون یتیم ہرگز نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اب چلتے ان آیات کی تفسیر کے طرف ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے تھے انہوں نے تکذیب کی بلاخر اللہ تعالیٰ نے سخت ہوا کا عذاب ان پر نازل کیا جو متواتر سات راتیں اور آٹھ دن چلتی رہی حوالے سورہ حاق آیت نمبر سے 10 تک اور انہیں تہس نہس کر کے رکھ دیا پھر یہ قوم آج سے عطف بیان یا بدل ہے یہ قوم آج کے دادا کا نام ہے ان کا سلسلہ نصب ہے عاد بن روس بن ام بن سام بن نوح بال فتح القدیر اس وضاحت کا مقصد یہ ہے کہ یہ عاد اولا ہے ذات العماد ستونوں والے سے اشارہ ہے ان کی قوت و طاقت اور دراز قامتی کی طرف علاوہ وہ فن تعمیر میں بھی بڑی مہارت رکھتے تھے اور نہایت مضبوط بنیادوں پر عظیم الشان عمارتیں تعمیر کرتے تھے ذات العماد میں دونوں ہی مفہوم شامل ہو سکتے ہیں پھر یعنی جیسی دراز قامت اور قوت و طاقت والی قوم کوئی اور پیدا نہیں ہوئی یہ قوم کہا کرتی تھی من میں بہوالے سورہ حمیم سجدہ نمبر پندرہ ہم سے زیادہ کون طاقتور ہے پھر یہ حضرت صالح کی قوم تھی یہ حضرت صالح کی قوم تھی اللہ نے اسے پتھر تراشنے کی خاص صلاحیت و قوت عطا کی تھی حتیٰ کہ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر ان میں اپنی رہائش گاہیں تعمیر کر لیتے تھے جیسا کہ قرآن نے کہا ہے وطن فیر سر سورہ آیتمبر ایک نمبر 149 اور تم پہاڑوں کو تراش کر پر تکلف مکان بناتے ہو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے لشکروں والا تھا جس کے پاس خیموں کی کثرت تھی جنہیں میخیں گاڑ کر کھڑا کیا جاتا تھا یا اس سے اس کے ظلم و ستم کی طرف اشارہ ہے کہ میخوں کے ذریعے سے وہ لوگوں کو سزائیں دیتا تھا بہوالے تفسیر فتح القدیر پھر یعنی ان پر آسمان سے اپنا عذاب نازل فرما کر ان کو تباہ و برباد یا یعنی انہیں عبرتناک انجام سے دوچار کر دیا پھر یعنی تمام مخلوقات کے اعمال دیکھ رہا ہے اور اس کے مطابق وہ دنیا اور آخرت میں جزا دیتا ہے پھر یعنی جب اللہ کسی کو رزق و دولت کی فراوانی عطا فرماتا ہے تو وہ اپنی بات اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ اپنی بابت اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ اللہ اس پر بہت مہربان ہے حالانکہ یہ فراوانی امتحان اور آزمائش کے طور پر ہوتی ہے پھر یعنی وہ تنگی میں مبتلا کر کے آزماتا ہے تو اللہ کے بارے میں بدگمانی کا اظہار کرتا ہے پھر یعنی بات اس طرح نہیں ہے جیسے لوگ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ مال اپنے محبوب بندوں کو بھی دیتا ہے اور ناپسندیدہ افراد کو بھی تنگی میں بھی وہ اپنوں اور بیگانوں دونوں کو مبتلا کرتا ہے اصل مدار دونوں حالتوں میں اللہ کی اطاعت پر ہے جب اللہ مال دے تو اللہ کا شکر کرے تنگی آئے تو صبر کرے پھر یعنی ان کے ساتھ وہ حسن سلوک نہیں کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ گھر سب سے بہتر ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے اور وہ گھر بدترین ہے جس میں اس کے ساتھ بد سلوکی کی جائے پھر اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ کر کے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ملی ہوئی ہیں بہوالے الادب المفرد حدیث نمبر 137 ضعیف البتہ دوسرا حصہ صحیح ہے دیکھیے سنن ابھی داود حدیث نمبر پانچ